اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ کامیاب کون ہے ہماری کامیابیوں کے معیار اپنے جس کا ظاہری مستقبل اچھا ہے وہ کامیاب ہے جس کی تعلیم اچھی ہے وہ کامیاب ہے دنیاوی اعتبار سے یہ کامیاب ہوں گے لیکن جن کو اللہ تبارک وطالعہ کامیاب کہتا ہے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران فرمایا فمن ادخرل جنتا فقد فاض جسے آگ سے بچا لیا گیا فخر زخا جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ ادخرل جنتا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاضا وہ کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا ایک بزرگ نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس نے فرمایا کہ اے بیٹا تم ہس رہے ہو اس نے کہا جی حضور فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ پتہ چل چکا کہ قیامت کے دن جب نام امال دیا جائے گا تو تیرے ڈائے ہاتھ میں دیا جائے گا اس نے کہا حضور یہ تو نہیں پتا فرمایا کیا تجھے یہ پتا چل چکا کہ جب قیامت کے دن اعلان ہوگا وم تاجل یوم اوہل اے مجرمو آج جدا ہو جاؤ تو کیا تمہیں پتا چل گیا کہ جب لوگ جدا ہوں گے تو تم مجرموں میں ہو گے یا نیکوں میں ہوگے اس نے کہا حضور نہیں پتا فرمایا کیا تجھے یہ پتا چل گیا کہ جب لوگ پل سرا سے گزر رہے ہوں گے تو کچھ کٹ کٹ کر اس میں گر رہے ہوں گے اور کچھ کامیاب ہو کر گزر رہے ہوں گے تو تجھے کیا پتہ چل گیا کہ تُو کامیاب ہو کر گزرنے والوں میں سے ہے اس نے کہا حضور مجھے تو نہیں پتا فرمایا کہ جب تجھے یہ نہیں بتا تو پھر ابھی ہنسنے کا مقام نہیں آیا ابھی ہنسنے کا مقام نہیں آیا ہنسنے کا مقام تب ہے خوشی کا مقام تب ہے کہ جب قیامت کے دن کی کامیابی تجھے نصیب ہو ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے عید والے دن رو رہے تھے کسی نے عرص کیا حضور آج تو عید کا دن ہے آج رونے کی کیا بات ہے ارشاد فرمایا میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گا جس دن دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گا وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور ناکامی دونوں کو مینشن کر دیا دونوں کو واضح کر دیا قیامت کے دن جس طرح لوگوں کی حالت ہوگی دونوں کو بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما من اوتیا کتابی فیقول کتابیا اندی ملاقیا فہ عش سی جنت شربو ہنی امبیماسلیا وہ شخص جسے اس کا نام آمار دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہ پڑھو میرا نام امال مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے نام احمد سے ملاقات کرنی ہے فِي عِيشَةِ <الرَّادِيَة> یہ جس کو مال دائیں ہاتھ میں ملا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ من مالتی چین میں ہوگا یہ من مانتی چین میں ہوگا فِي جنت یہ بلند و والا جنت میں ہوگا کتا دانیا جس کے پھلوں کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے جس کے پھلوں کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے اور اس سے کہا جائے گا کڑوشراب آج رچتا بچتا کھاؤ پیو آج گواری کے ساتھ کھاؤ پیو بما اثرت تو پھر ایامل خا بس سبب ان دنوں کے جو تم پہلے گزار کے آئے جو دن دنیا میں گزارے ان دنیاوی دنوں کے اندر جو تم نے امال کیے ان امال کے بدلے میں آج جنت کی نعمتیں کھاؤ آج جنت کے مشروبات پیو اور دوسری طرف وہ شخص جس کو ناما عمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اماں من اوتیا کتابی شمالی اور بہرحال وہ جسے اس کا نام امال بائیں ہاتھ میں ملے گا فیقول وہ کہے گا یا لئی اے کاش لم اوتا کتاب یا مجھے میرا نام امال نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے یا نہیں کہا کا نتل قیا ایکش کے موت میرا قصہ ختم کر دیتی ما اغنا عنی مالیا میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہ دیا حالانکہ انی سلطانیہ اور میرا سارا زور جاتا رہا میری شان و شوکت جاتی رہی میرا دب دبا جاتا رہا اس وقت اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا خود ہوں اے فرشتوں اس کو پکڑ لو فلو اور اس کو توپ پہناؤ ثم یلو پھر اسے جہنم میں داخل کرو ثم پھر سلسلہ دن ضرور سبرون ویران فصل پھر اسے ان زنجیروں کے اندر باندھ دو جن کی لمبائی ستر گز کے برابر ہے ان زنجیروں میں باندھ دو اس کے جرم کیا تھے اب اللہ تعالیٰ اس کے جرم گلواتا ہے ارشاد فرما انہو کانا لا یعمل باللہ العرین یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا وَلَا یحد عَلَى تُعَامِر مِسْكِين اور مِسْكِين کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حمیم آج اس کا کوئی دوست نہیں اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں اللہ مگر جہنمیوں کا پیپ ملے گا جسے صرف خطا کار کھا رہے ہوں گے یہ اللہ تبارک تعالی نے دونوں گروہوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو نام امان دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے وہ لوگوں کو بلا رہے ہوں گے کہ آؤ آؤ میرا نام اعمال پڑھو مجھے دنیا میں یقین تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے مجھے اپنے حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے مجھے پتا تھا میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا بندے کو خدا کی مارگا میں حاضر کیا جائے گا اللہ تمار کا تعالی اس کو ارشاد فرمائے گا کتابت کفابی یوم علی کا حصیبہ اپنا نام آمال پڑھ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے اپنا نام اعمال اپنے سامنے ہوگا کتنے طریقوں سے نام اعمال کو پڑھا جائے گا کتنے طریقوں سے اعمال ظاہر ہوں گے ایک طرف زمین پکار رہی ہوگی یوم تو حدیث زمین اس دن اپنی خبریں دے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو وہی کی زمین بتا رہی ہوگی اے اللہ اس بندے نے میرے اوپر گناہ کیا اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا اس بندے نے میرے اوپر نمازے پر کی اس بندے نے میرے اوپر اپنی خبریں بیان کر رہی ہوگی اور اللہ تبار کا بطالا بندے کے منہ پر محر لگا دے گا الما نقسی مولا افواہدان ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے ان کی زبانیں ان کے اختیار سے نہیں بولیں گے وہ تو کل ہی ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے يَكْسِ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے ان کے ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں کے ساتھ کیا عمل کیا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ کیا گناہ کیا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ کس پر ظلم کیا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ کس کا حق مارا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ کس کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کے قدم جواب دیں گے ان قدموں کے ساتھ کدھر گیا تھا مسجد کی طرف گیا تھا یا سینمے کی طرف گیا تھا ان قدموں کے ساتھ یہ نیکوں کی طرف گیا تھا یا بدوں کی طرف گیا تھا ان قدموں کے ساتھ مسجد میں گیا تھا نیک اجتماعات میں گیا تھا نیک لوگوں کی صحبت میں گیا تھا یا برے دوستوں کی طرف چل کے گیا تھا تو کلو ارد الم بانو یکشن آج ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ دنیا میں امل کیا کرتے اور پھر بندے کے سامنے جو نامہ عمال ہے وہ خود بندے سے کہا جائے گا اقرا کی تاب پر اپنا نام امال کساب نفسنگ یوم علی کا حصیبہ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے ایک ایک عمل وہ می عمل مسقال از ال رتین خی نہیں آ رہا وہ می جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا اور جو ایک ذرے کے برابر گنہ کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے محاسمے کے لیے ہماری اپنی زندگی پر غور کرنے کے لیے اللہ تبارک و مطالعہ کا یہ کلام کافی ہے ہمارے ہمارے آزاد ہمارے خلاف گواہی دینی ہمیں اپنا نام اعمال خود پڑھ کر سنانا زمین کے جس ٹکڑے پر جو عمل کیا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن کر رہا ہوگا تو اپنے آمال پر غور کر لیں کہ ہمارے امال کیا ہیں گناہوں کے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے زکات ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے مسلمان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے نیکی کا کام کر کے دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا ہمارے امال کہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے تو نہیں کیا ہم گاڑی میں سفر کرے تب بھی ہماری گاڑی میں گانے چل رہے ہو ہم بائیک کے اوپر سفر کر رہے ہو ہمارے کان میں ہیر فری لگا ہوا ہو ہم ہر وقت انہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہماری راتیں گناہوں میں ہمارے دن گناہوں میں ہماری خلوت گناہوں میں ہماری جلوت گناہوں میں ہمارے دوستوں کی محفل بری ہم برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے اگر اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلنا ہے تو ان آیات پر غور جلجیے اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے اپنے اعمال کو خود اپنے سامنے رکھ کر دیکھیے اپنی صحبتوں کو خود دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہماری زندگی کس غفلت میں گزر رہی ہے اگر آج ہم سوچ لیں گے تو قیامت کے دن پچھتاو آنا ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہاسب قبل اند ہاساب اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے تو آج ہم اپنا محاسبہ کر کے آج ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں آج اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کریں آج ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کی راہ پر لے کے آئے آج ہم اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لے کر آئے آج ہم اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لے کر آئے آج اپنے آپ کو خوف خدا کی طرف لے کے آئے آج آخرت کی تیاری کی طرف لے کے آئے آج اپنے آپ کو نیکیوں کے ماحول کے ساتھ وابستہ کر لے اللہ تبارک وطالعہ کا کروڑ ہاں احسان کہ ہمیں ہر نیک عمل کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی محول میسر ہے ہمیں نمازیں پڑھنی ہے ہم یہ مدنی محول اپنائے ہمیں خوف خدا دلوں میں پیدا کرنا ہے ہم اس مدنی ماحول کو اپنا لیں ہم نے اپنے اندر عشق رسول پیدا کرنا ہے ہم اس مدنی ماحول کو اپنا لیں ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے انقلاب پیدا کرنا ہے نیکی کی راہ پر لے کر آنا ہے ہم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کر لیں آشکان رسول کی صحبت اختیار کر لیں اجتماعات آج کی پابندی شروع کر دیں نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائے ان شاء دیکھ ہی دیکھتے ہماری زندگیوں کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا تو تمام اسلامی بھائی ارادہ فرمائے نیت فرمائے کہ انشاءاللہ شاء آج کے بعد ہم دعوت اسلامی کو اپنا اور بچھونا بنا لیں گے اور انشاءاللہ اللہ السا وجل ہر جمعرات کو یا ہر ہفتے کو جہاں پر جس دن ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے اور انشاءاللہ شاء وجل ہر مار تین دن مدنی قافلوں میں سفر کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور انشاءاللہ اللہ اپنی زندگی کا یہ ایم بنا لیں گے یہ مقصد بنا لیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء وجل اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور لوگوں کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ اللہ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں گے اللہ آس وجل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم